اور جان لو کہ جو کچھ غمت لو تو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے اگر تم اعمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنی بندی پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملے تھیں اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے